پر موجود اسلامی بھائی اپنے سوالات اور اپنی آرا اور اپنے محسوسات کا نگرانی شرا کے سامنے اظہار کرتے رہتے ہیں اسی طرح مدنی چینل نے آپ کے لیے بھی اوپن فورم رکھا ہے کھلا فورم رکھا ہے آپ بھی سلسلے کے اندر شامل رہ سکتے ہیں سلسلے کے موضوع میں شامل رہ سکتے ہیں سلسلے کے کسی سیگمنٹ میں آپ اپنی پریزنس دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی ذرائع آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں آپ کال کے ذریعے سے آپ واٹس اپ کے ذریعے سے آپ ٹیلی گرام کے ذریعے سے آپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کے ذریعے سے اور مدنی چینل لائیو کا جو سوشل میڈیا پیج ہے فیس بک پیج ہے مدنی چینل لائیو اس پر کومنٹس کر کے بھی آپ اپنی آرا کا اپنی سجیشن کا اپنے سوالات کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کی کالز کو آپ کے میسجز کو آپ کی میل کو اور آپ کے کومنٹس کو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے آج کے ہمارے سلسلے, سلسل, آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع کیا ہے یہ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں عبد بھائی کی طرف جی حضور جی حضور آج کے ہمارے اس سلسلے کا جو موضوع ہے عموماً مدری چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ ہم ایسا موضوع لے کر آتے ہیں کہ جو تمام لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہے اور جو کسی نہ کسی طرح سے ہمارے معاشرے کے ہر فرد سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور آج کا بھی موضوع یقیناً ایسا ہے اور وہ ہے غفلت معاشرے میں بڑھتی ہوئی غفلت جس کے بہت سے اسباب ہیں بہت سی وجوہات ہیں اور ہم بہت سے لوگوں کو آج غفلت میں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ سب سے رنجیدہ یا سب سے بدقسمت انسان کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہوں وہ شخص جس کے پاس بہت مال و دولت ہو لیکن اتنی راحت اور سکون کے باوجود وہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو تو وہ بدقسمت ہے اور خوش قسمت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے فرمایا کہ وہ مفلس فقیر اور درویش آدمی جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں اس کے ہاتھ خالی ہیں لیکن اس کا دل خداوند کریم کے ذکر سے معمور ہے اس کی یاد سے معمور ہے اس نے اپنے اوقات میں غفلت کو نہیں آنے دیا بلکہ اپنے تمام اوقات کو ذکر میں صرف کیا رب کریم کے احکام کی فرما برداری میں بجا آوری میں صرف کیا تو وہ شخص بہت خوش قسمت ہے لکھس تعین بھائیو بہت سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں یا آمنو یادین آ من لاطل اولاد خدا بند کریم نے فرمایا مفہوم کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ذکر سے غافل نہ کر دیں بہت سے اسباب ہیں لیکن قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اولاد اور مال کو غفلت کے اسباب میں سے دو سبب بیان کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مال کی وجہ سے غفلت کا شکار ہیں بہت سے لوگوں کو اولاد کی محبت نے دین سے دور کر دیا اور وہ غفلت کا شکار ہو گئے اور احکام خداوندی کی بجاوری کی طرف نہیں آتے سلمان بھائی یہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ جو غفلت ہے آپ اس غفلت کے بارے میں جو ان وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں ایک بات جو فکہ اور صلاح نے بیان فرمائی ہے واجد بھائی وہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنی اصل کو اور اپنی آخر کو بھول جاتا ہے اپنی اصل کو اپنی حقیقت کو جب بھول جاتا ہے اور جو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے جب اس کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پہلو تہی کر کے زندگی گزار رہا ہو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بندے کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا کہ مجھے عن قریب دنیا سے جانا بھی ہے اور مجھے یہاں سے جانے کے بعد قبر کے اندر سوالات کے جوابات بھی دینے ہوں گے اور کل قیامت میں جب اللہ سے باس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہاں پر فرمایا فُم نعمتوں کے بارے میں پرسش بھی ہوگی جب انسان کے ذہن سے یہ سارے کانسیپٹ میں نہیں کہتا بھول جاتے ہیں دھندلے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں عبد بھائی محروز بھائی کہ ایک شخص جو بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی انتہائی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر آ کر کے جو طبیب ہیں جو ڈاکٹرز ہیں یہ اس کو مایوسل علاج کر دیتے ہیں یعنی جب کہتے ہیں کہ بھی اب آپ ان کو یہاں سے گھر لے جائیں اب آپ کا مریض ایک ہفتے کا مہمان ہے دو ہفتے کا مہمان ہے یا اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا اب آپ دعا ہی کریں اس وقت جب انسان کو موت یاد آتی ہے اور موت نظر آ رہی ہوتی ہے پھر اس کا ذکر اللہ سے سبا... پھر اس کا دل اللہ سے و وطالعہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے گویا کے غفلت کی چادر جو ہے یہ ہٹ جاتی ہے اور اللہ سے و وطالعہ کی یاد میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے یہ دو ذرائع بتائے ہیں مال ہے اور اولاد ہے اور اسی طرح موت کو یاد نہ رکھنا اور کل اللہ سے و وطالعہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو یاد نہ رکھنا اپنے فائنل ڈیسٹینیشن میں سے پہلا ڈیسٹینیشن جو ہے قبر ہے اس کو بھول جانا یہ ساری وجوہات بنتی ہیں کہ انسان اللہ سے بارک کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اس کو ایک حکایت کے ذریعے سے یوں بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو تھا اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک بیابان کے اندر بھاگ رہا ہے اس حال میں کہ شیر اس کا تعوب کر رہا ہے شیر پیچھے آ رہا ہے بندہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے رستے میں چلتے چلتے یہ ایسی بند گلی کی طرف گویا کے آ گیا کہ جہاں پر آگے کنواں ہے خندق ہے یا تو اس میں گر جائے یا پھر ایک درخت ہے درخت کے اوپر یہ چڑھ جائے یہ درخت کے اوپر چڑھ گیا اور درخت کے اوپر ایک شاہ کے اوپر جا کر کے یہ بیٹھ گیا اب شاہ پر جب بیٹھا تو یہ اور پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ دو چوہے جو ہیں سفید و سیاہ یہ اس درخت کی شاخ کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہیں اب اور پریشان ہے نیچے شیر ہے جان بچا کے آگے گھڑا ہے گڑے میں سامپ ہے یہاں درخت پر آیا جان بچانے کے لیے تو یہاں پر جو ہے یہ سفید اور کالے چوہے اپنا کام کر رہے ہیں اتنے میں اس نے ایک شہر کا چھتا دیکھا اور یہ شہد پینے میں مشغول ہو گیا اب شہد پینے میں ایسا مشغول ہوا نہ کوئی چوہوں کا خوف رہا نہ شیر کا ڈر رہا اور نہ ہی گڑے کے اندر موجود سانپ کا کوئی خطرہ رہا اس میں مشغول ہو گیا نتیجہ کا نکلا چہوں نے اپنا کام کیا وہ درخت کا وہ جو درخت کی جو شاخ تھی مضبوط شاخ تھی وہ کٹ گئی یہ نیچے گرا شیر کی چیر پھاڑ کا شکار ہوا پھر جو ہے وہ گڑے میں شیر نے گڑے میں پھینکا اور وہاں پر سانپ کا نوالا بن گیا جب یہ صبح اٹھا تو اس کو بتایا گیا کہ جو تم نے شیر دیکھا یہ تمہاری موت تھی درخت پر جس پر تم بیٹھ گئے جس شاخ پر اس سے مراد تمہاری زندگی تھی اور وہ جو تم شہد پینے لگ گئے اس سے مراد دنیا کی لذات تھی یعنی دنیا کے اندر پائی جانے والی لذات دنیا کی فانی جو لذات ہے یہ ایسی ہیں جو انسان کو موت سے بھی غافل کر دیتی ہیں قبر سے بھی غافل کر دیتی ہیں اور جب بندہ موت سے غافل ہو جاتا ہے قبر سے غافل ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی غفلت کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے سلمان بھائی ایسا ہے کہ غفلت جو ہے نا یہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو جی چاہے اخروی اعتبار سے ہو جی غفلت جہاں ہوگی یعنی غفلت نیگلیجنس ہاں یہ ناکامی کی بنیاد ہے صحیح اگر کوئی شخص دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بھی اسے غفلت کو چھوڑنا ہوگا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو بھی غفلت کو چھوڑنا ہوگا چھوٹے سے چھوٹا نقصان اور بڑے سے بڑا نقصان اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو بن سکتی ہے وہ غفلت ہوتی ہے آپ دیکھیے اگر دنیاوی طور پر ہم دیکھیں بڑے بڑے جو حادثے ہوتے ہیں اس کی بعض اوقات وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی غفلت ہوئی اور ڈرائیور جو تھا اس سے غلطی ہوئی اور گاڑی نے ذرا سا جو ہے وہ راؤنگ وے پہ گئی وہ پورا حادثہ ہو گیا کبھی ٹرین الٹ گئی کبھی جہاز جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا زمین پہ گر گیا زندہ مثال سفر مدینہ پر اس ٹائم بھائی تھے اور بدر شریف کی زیارت کو جا رہے تھے اب ڈرائیور غافل ہو گیا کیا کیا ڈرائیور نے ڈرائیور جو فیس بک یوز کرنے میں لگ گیا اب فیس بک یوز کرنے میں لگ گیا اور گاڑی چل رہی ہے چلتے چلتے چلتے گاڑی وہاں پر پہنچ گئی کہ آگے کھائی تھی بلا کر گاڑی جو ہے وہ کھائی کے اندر گر گئی اور کئی آشکر اسکول جو ہے وہ اس کے اندر جام شہارت نوش کر گئے اور کئی جو تھے وہ اس کے اندر شدید زخمی ہو گئے اور ہاسپٹل میں داخل ہو گئے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈرائیور کی غفلت سے کچھ لوگ جو ہے وہ موت کے دھانے کو پہنچ گئے کچھ شریر زخمی ہو گئے جو بعد میں ایک لمبے عرصے تک ہاسپٹل میں جو ہے وہ داخل رہے اور یہ ڈرائیور خود یہ سلاخوں کے پیچھے ہے اور ابھی تک سزا جو ہے رہا یہ غفلت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو دے یہ نقصان دہ ہے اور نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی کچھ غفلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن سے جگایا گیا ایک حدیث میرے سامنے ہے جس کو امام محمد غزالی علیہ رحمت الباری نے مکاشفت القلوب میں بیان فرمایا نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر وہ زمانہ جل آئے گا کہ وہ پانچ سے محبت کریں گے اور پانچ سے پانچ کو بھول جائیں گے اس سے غافل ہو جائیں گے ایک دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے دوسری مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بلیٹی کو بھول جائیں گے تیسری مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے اور سے غافل ہو جائیں گے اور چوتھی یہ کہ گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے اور پانچویں یہ کہ محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے تو یہ پانچ بڑی بنیادی میں سمجھتا ہوں وہ غفلتیں یا وہ بھول ہے جو انسان سے ہوتی ہے اور پھر اس کا خمیازہ اور اس کا نتیجہ اس کا معاثر جو ہوتا ہے وہ اپنی دنیا میں بھی بھگتتا ہے اس کو فیس کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے اگر ہم بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بلکہ قبر میں جانے تک کی اپنی زندگی کو ہم دیکھیں تو جو لوگ غفلت سے بچ کر کنسنٹریٹ کر کے اپنا گول اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی آسودگی کی زندگی گزارتے ہیں سکون کی زندگی گزارتے ہیں کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں اور جو اپنا گول غفلت کی نظر کر دیتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں اور اندیشہ یہی ہے ان کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے کہ آخرت میں بھی وہ ناکام ہو سکتے ہیں محروز بھائی علماء نے غفلت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا سب سے پہلی بات یہ کہ غفلت جو ہے وہ ذکر کے مقابلے میں ہے یعنی ذکر جو ہے وہ خداوند کریم کی یاد ہے پھر اس کی تین قسمیں ہیں ذکر لسانی ہے ذکر قلبی ہے ذکر بالجوار ہے یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا دل میں اس کی یاد کا قائم رہنا اور اس کے بعد جوارے سے اس کی یاد کے آثار کا ظاہر ہونا آزاد ہے جی جی جی جسمانی آزاد ہے تو اسی طریقے سے غفلت جو ہے کبھی زبان پر تاری ہوتی ہے کہ انسان زبانی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر اس سے جو بری صورت ہے وہ یہ ہے کہ غفلت جو ہے وہ دل پر تاری ہو جائے جسے ہم دل پہ تالا لگنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالی کی نعمتوں پہ غور و فکر نہ کرے اس نے جو احسانات فرمائے ہیں جو کرم فرمائے ہیں ان پر غور نہ کرے بلکہ اپنے دل کو اس کی نافرمانی میں مشغول رکھے بری ہی چیزوں کے بارے میں سوچے گناہوں ہی کے منصوبے بنائے گناہوں کی طرف ہی جانے کی سوچ رکھے خود بھی گناہ میں رہے اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لانے کی کوشش کرے تو یہ وہ غفلت ہے جو دل پر تاری ہے پھر غفلت جیسے آزاد پر تاری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ازا کے ساتھ بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ گناہوں کا کرنا جو ہے وہ غفلت کا ایک نشان اور غفلت کی ایک علامت ہوتی ہے اب آزار سے جیسے گناہ ہے نگاہوں کا غلط استعمال ہے کانوں سے گنا کانوں کا غلط استعمال ہے ہاتھوں سے گنا ہاتھوں کا غلط استعمال پاؤں سے گنا برائی کی جگہوں کی طرف جانا تو یہ وہ غفلتیں ہیں جو علما نے بیان فرمائی ہیں جو کبھی زبان پر کبھی دل پر اور کبھی آزا پر تاری ہو جاتی ہیں تو محروز بھی اللہ تعالی ہمیں ان تمام طرح کی غفلتوں سے محفوظ فرمائے اور یہ غفلت جو ہے یہ ناشکری میں بھی شمار کی گئی ہے جیسے کہ آپ نے اشارت فرمایا بھی کہ جو غافل انسان ہے اسے نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے جی کہ میں پا ہے کیا اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو یہ ناشکری کی ایک صفت بنتی ہے ایک کیفیت بنتی ہے اور اس آیت کے مات ہے جو قرآن کریم میں رب کریم نے اشارت فرمایا لا ان شکر تم ولا ان کفر تم ان نہ آزادی اس کے تحت کہ اگر تم میرا شکر کرو گے میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے اس کے تحت مفتی اخندیا خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی نے تفصیلی نکات بیان فرمائے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہرگس اس گمان میں نہ رہنا کہ اللہ رب العزت اس دن یعنی قیامت کے دن تمہارا عذر قبول کرے گا اور تمہاری غفلتوں اور کوتاہیوں کے باوجود تم سے راضی ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ تو غفلت کو چھوڑنا ہوگا گویا کہ اور اپنی نعمتوں کا احساس کرنا ہوگا اور یہ احساس کرنا یا نعمتوں کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ہے آپ نے ذکر کی بات کی ایک بڑی پیاری حدیث اس حوالے سے میں نے پڑھی کہ ذکر کرنے والے کی ویسے تو الگ سے انفرادی طور پر بہت زیادہ فضائل آئے ہیں لیکن بالخصوص بعض اوقات یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم کیوں غافل نہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ بھی غافل ہے یہ بھی یوں کر رہا چاہے غافل بھی نہیں کہتے وہ تو یہ بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنے انداز سے چل پھر رہا ہے سلمان بھائی تو میں کیوں نہیں ان ساری چیزوں کو جو ہے اویل کروں انچونٹیز سے فائدہ اٹھاؤں اور ان چیزوں سے جو بھی لطف کی صورت بن سکتی ہے وہ کروں اور میں کیوں گویا کے ایک غفلت کو چھوڑ کر اور ذکر کرنے والا شکر کرنے والا اور اپنے گول کو اچیو کرنے والا یا گول پہ نظر رکھنے والا بن جاؤں اپنے منتحے نظر اپنے مقصد کو بناؤں تو کیوں بناؤں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی مجھے بڑا مزہ آیا کہ نبی کریم علی صلاحت والسلام نے ارشاد فرمایا غافل لوگوں کے درمیان جو لوگ غفلت کا شکار ہیں ان لوگوں کے درمیان اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا شکست خوردہ لوگوں کے درمیان صبر کرنے والے کی طرح ہے تو یہ, یہ وہ افراد جو ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں یہ یوں کر رہا ہے یہ یوں کر رہا ہے یہ یوں کر رہا ہے تو میں کیوں کروں تو یہ حدیث ان کے لیے بڑی ڈھارس ہے کہ نبی کریم علیہ صلاح وسلام نے غافلوں کے درمیان ذکر کرنا اور پھر ذکر کی ابھی آپ نے یہ تین اقسام بھی بیان فرمائی دی ہیں جی بھائی آپ نے ایک سبب جو بیان فرمایا یقینا ہمارے معاشرے میں یہ ایک جو چیز ہے نا دوسروں کو دیکھنا اور جو وہ کر رہے ہیں اسی چیز کو اپنانا وہ روا روی میں جو وہ کر رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے یہ چیز ہمارے معاشرے کی بربادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے سب ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا منہ جو ہے وہ لال ہو تو اپنا منہ جو ہے وہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرتے اللہ یہ بڑی پیاری بات کرنے جانے مدینہ مدینہ اچھا تو وہ اسباب جو ہے مطلب ہم دوسروں کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان ہماری سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم نیک لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ لباس پہننا ہے جو نیک لوگوں نے پہننا, پہننا طریقہ بنایا ہوا ہے اس انداز سے گفتگو کرنی ہے جس انداز سے اللہ کے نیک بندے گفتگو کرتے ہیں اور اس طریقے پر اس رستے پر چلنا ہے جس رستے پر اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں صحبتروز بھائی صحبت ہم جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہی وہ رنگ ہم اپنا لیتے ہیں جن لوگوں کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ ہمارے اندر اترتے چلے جاتے ہیں اگر ہم مدنی چینل دیکھیں امیر اہل سنت کو دیکھیں نگران شورا کو دیکھیں علماء اہل سنت کو دیکھیں اپنے علاقے کے امام صاحب سے تعلقات ہوں اسلامی بھائیوں سے تعلقات ہوں تو آہستہ آہستہ خود ہمارا ذہن بھی جو ہے وہ غفلت سے ذکر کی طرف اور نافرمانی سے فرما برداری کی طرف چلا جائے گا بڑی پیاری بات کی آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کرنا نگان شورہ ماشاء اللہ لے آئے ہیں اوور ٹو شورہ شعرا سلسلہ جاری و ساری ہے اور غفلت اس کا آج عنوان ہے جو مین ہمارا عنوان ہے سلسلے کا وہ ہے غفلت ایک سوال میرے ذہن میں تھا ظہر کی نماز سے پہلے سے وہ میں سب سے پہلا سوال ہی یہ کروں گا آپ سے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ آخر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے جیسے میں اگر غفلت میں ہوں تو آپ مجھے کیوں میری غفلت سے مجھے اٹھانا چاہ رہے ہیں اور مجھے اپنی زندگی میں رہنے دیں اپنے حال کے مطابق مجھے زندگی گزارنے دیں میں نے اپنا جواب خود دینا ہے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے میرا وے آف لائف ہے میرا زندگی گزارنے کا انداز ہے ہے آپ مجھے کیوں غفلت سے جگانا چاہ رہے ہیں اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کروں گا کہ اگر میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی غفلت میں ہے تو میں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کروں نوٹیفائی کروں کہ وہ غفلت کا شکار ہے الحمدللہ رب العالمین بلالمین وسلاۃ وسلم سیدمر المرسلین سب سے پہلی بات کہ آپ جب کوئی بھی اگر غفلت میں مبتلا ہے اور کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے غفلت سے بیدار کروں تو یہ خیال آنا اس کو اس کے رب کی طرف سے ہی کہیں گے کیونکہ نیکی اللہ کی طرف سے ہے تو اول اب تو یہ کہ اللہ تعالی بندے کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ اس کے دین کے لیے اس کے بندوں کو اس تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اسلام و دین کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا غفلت سے بیدار کرنے کے لیے نیکی کی دعوت دی جائے گی نا تو اب قرآن کریم کی آیات جن میں نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا پھر ایک طرف یہ ہے کہ مومن مرد و مومن عورتیں یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک آ گیا ہے کہ تمہیں سے گرو ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے و برائی سے منع کرے پھر یہ بھی فرمایا گئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو تمہیں سے کیوں نہ ہوا کہ کوئی نکلتا اور توفقو دین کی تعلیم حاصل کرتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ ادعو سبیلی سبیل بھی بالحکمت آیت آئے موجود ہے سور نخل کی اس میں بھی اس طرح کی ترغیب موجود ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد باثت آپ کی آمد ہے مبارک کا مقصد خود کئی مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جی کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے اور ہمیں فرمایا گیا لکھپت قانا فی رسول اللہ وسوۃ تمہارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے ان کی زندگی میں پیروی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیبیں دلائی ہیں کہ میرے جانشین و اللہ کی رحمت ہو جو میرا میرا میری بات سنیں یعنی حدیث سنے اسے یاد کے دوسروں تک پہنچائے پھر عدین النسی دین خیر خائی کا نام ہے اللہ کی پھر اس کے علاوہ بہت سی چیزیں بلغوانی بلو آیا پہنچا دو میری طرف اگرچہ ایک ہی آیت ہو اگر ہم قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور ہم حدیث پاک کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کی شروعات بھی پڑھتے ہیں اس کی تفسیر پڑھتے ہیں بزرگان دین کے افعال اور اعمال کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ توفیق دی ہے کہ وہ خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے تو یہ اس کی بڑی کرم نوازی اور یہ نیچر ہے یہ بات میں نے کی ایک انتہائی مذہبی اور دینی پوائنٹ آف ویو پر ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کو ایز نیچرل لے لینا نیچرل لے لیں آپ ٹھیک ہے نظر اس سے کہ ہم مطلب ہم نے کوئی اس دین کی بات کری یا قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم نے کوئی ذہن دینے کی کوشش کی ہے دینا چاہیے یہی اگر ایک بالکل دنیا دار باپ جو بالکل بے نمازی ہے کسی طرح بھی اس کو دین سے کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے جب وہ بھی اپنی اولاد کو مقصد سے ہٹتا ہوا دیکھتا ہے نا کہ وہ غفلت میں ہے پڑھائی نہیں کر رہا وہ کمانے کی طرح توجہ نہیں دے رہا وہ سویا پڑا رہتا ہے اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھتا ہے تو باپ بھی چاہتا ہے کہ اپنے اپنے بیٹے کو پراپر لائن پر لے کر آؤں اس کو بیٹے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن جب, جب وہ باپ بنتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے وہ اسی نیچر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے نیچر میں شامل ہیں کہ وہ جب کسی... یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی پڑا ہی غافلوں کی صحبت میں جب غافلوں کی صحبت میں تو اس نے اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے تو اس سے ہی جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے ہوش مند بندوں کو ٹروفی کا تا کہ وہ جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نہیں تو یہ غفلت جو ہے جس کو آپ غفلت کہہ رہے ہیں وہ جو اس میں مبتلا ہے وہ تو اسے غفلت ہی نہیں کہہ رہا اس کی تو زندگی کا مقصد ہی وہ یہ جو وہ کر رہا ہے اس نے وہ ایک آئیڈیل بنایا اپنا ہم مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں نا تو مسلمان کوئی ہی ہم مسلمان ہم کو کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ یہ غفلت ہے یا نہیں ہے بالکل یہی ہے یہی ہے بالکل آپ کون ہوتے بھائی مجھے کہنے والے کہ میں غفلت بالکل میری زندگی میں گزار رہا ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے تو اس کو ہم کہیں گے تم مسلمان ہو تم قرآن پر ایمان لائے ہو اللہ کریم تمہیں جس زندگی کے بارے میں درس ارشاد فرماتا ہے جب تم اس زندگی اور اس مقصد سے ہٹو گے تو تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور جو مقصد سے ہٹے گا اسی کو غفلت میں پڑا ہوا کہیں گے تو پھر اس لحاظ سے تو غفلت یہ ہوئی کہ جو بھی اپنی تخلیق کے مقاصد سے ہٹ گیا ہے وہ غافل ہے وہ غافل ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبین ہے اللہ کو متقاسر حتٰ زور تمقابل تمہیں غافل لکا مال کی زیادہ طلبین ہے یعنی مال کی زیادہ طلبین ہے تمہیں غافل رکھا کس سے طاعت اور فرما برداری سے اللہ کی طاعت اور فما برداری تل. تمہیں غافل لکا حتیٰ زور تمر المقابر حتیٰ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ تو واضح تو قرآن کریم تو یوں کہہ رہا ہے الحاؤ کو مت تکافر حتیٰ ذر تم المقابر کہ تمہیں غافل لکا مال کی زیادہ طلبین ہے نہ تو اب کیا کوئی کمائی نہ کریں کوئی کام دھندہ نہ کریں کوئی بچوں کے لیے کوئی پیسہ جمع نہ کریں کوئی گھر کے لیے پیسہ جمع نہ کریں کوئی اچھا زندگی گزارنے کا انداز اپنانے کے لیے پیسہ جمع نہ دیکھیں گے کہ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تمہیں مال کی زیادہ تلبی نے غافل رکھا کس چیز سے اطاعت الہی اللہ تعالی کی فرما برداری سے کہ یہ بندہ مال کمانے میں اللہ تبارک و کی نافرمانی میں چلا گیا اور اس کی عبادت سے غافل ہو گیا ٹھیک ہے نا صحابہ کرام علیدوان نے بھی مال کمایا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس بھی مال تھا مگر وہ مال انہوں اللہ سے گافل نہیں کرتا اور رجالو کیا ہے وہ آئے تھے قریب تجارت اللہ تمہیں انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی گافل نہیں کرتی جی ٹھیک ہے یاد دیکھا قرآن کریم کو اگر ہم مختلف جگہوں پر دیکھیں گے تو ہمیں ہر جواب کچھ قرآن کریم میں ملتا چلا جائے گا کہ ارجالو ہے مرد وہ ہیں جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید و فروت یہ سورہ جمعہ کے اندر مطلب نہیں کہیں اور ہوگی ٹھیک ہے اور سورہ جمعہ میں بھی اس طرح کا ہے کہ جب تم اذان سنو تو <الْضَيح> <تصفيق> ترک کر دو اور اللہ جی. کی ذکر کی طرف چلو آج. پھر فن تشیر وغاوت دی جا رہی جی. ہے قرآن کریں میں جی. جب تم نماز پوری کر لو فن تشیر زمین پر منتشر ہو جاؤ کس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اس فضل سے مراد تجارت اور قصب حلال ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو قصب حلال اور تجارت کو اور کمانے کو تو اپنا فضل तो فرمایا یہی تو ابھی آپ یہ قرآن ہی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ فضل ہے اور پھر اسی کو آپ غفلت بھی کہہ رہے ہیں اس کو غفلت نہیں کہا گیا الحاف مرتقا حتہ زم تم غافل لکھا مال کی زیادہ طلبین ہے اور اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ملے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے مال کمانے میں اپنے رب کی فرما برداری ترک کر دی اور اللہ کے نافرمانی فرمانی میں جو پڑ گئے ان کو سمجھایا جا رہا ہے لہٰذا ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے ہدایت لیں گے نا کہ ان کو جب یہ نمازوں کا وقت ہوتا تھا تو یہ مساجد کی طرف چلتے تھے تجارتیں ترک کر دیتے تھے حتیٰ کہ ان کے اندر ایسا جذبہ تھا کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بازار میں ہو مسجد میں تو جنت کے وہ میوے تقسیم ہو رہے ہیں کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا تو لوگ تو دوڑے نا روایتوں میں اس طرح مضبوط موجود ہے لوگ تو دوڑے مسیح کی طرف اور آ کر کہنے لگے کہ ابو ریہ اور رضی اللہ تعالیٰ نے ہم نے تو ایسا کچھ نہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے وہ نہ دیکھا کہ علم دین کی مجالس چل رہی تھی کہا ہاں تو کہ وہی تو جنت کے میوے ہیں وہی تو جنت کی, کی نعمتیں جو تقسیم ہو رہی تھی اسی طرح کے ایک روایت کا مضمون موجود ہے دیکھیں بیلنس کے ساتھ کرام مال کا وارث نہیں بناتے ان کی وراثت جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی, دیل دیل ہوتی دیل ہے اچھا یہاں وہ آئے تھے ہے وہ میں دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ اس کا ترجمہ بھی کر دیں تاکہ وہ سیکونس کے اندر آ جائے یا ایمان والو ادا نودی جب نماز کے لیے اذان دی جائے یعنی جمعہ کی اذان مراد مرادی جمعہ جمع کے فسعو الى ذکر بس او الاذکر تو دورو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف وزر البئی اور بہتر کر دو یعنی خرید و فروتر کر دو لكم یہ تمہارے لیے بہتر ہے انکنتو انکنتو اگر تم جانتے جی فَإذا جب تم نماز پوری کرلو فن تشرو فی الب زمین پر پھیل جاؤ زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل, فضل, فضل تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا کثر سے ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاں نصیب ہو بالکل اچھا یہ جو میں ایک اور طریقے سے یہ سوال کروں گا کہ غفلت جو ہے وہ لذت ہے اور یہ لذتیں مختلف طریقوں سے آتی ہیں آنکھوں کی لذت ہے سننے کی لذت ہے لمس کی چھونے کی لذت ہے تو مغربی معاشرے کے جو مفکرین ہیں فلاسفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لذت لینے سے کیوں منع کرتے ہیں ہمیں آخر قدرت نے کہ قدرت نے آنکھیں دی ہیں بدن دیا ہے کان دیے ہیں تو آپ ہمیں ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے دیں ہمیں موبائل کمپنی جو موبائل دیتی ہے نا تو اس کے ساتھ ایک کتاب دیتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ٹی وی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال ہونا کتاب ٹی وی بنانے والے نے کتاب دی ہے انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے انسانیت کے لیے کتاب اتا پڑھا وہ ہے قرآن قرآن سے دیکھیں گے قرآن سے پوچھیں گے قرآن بتائے گا کہ لذت کاہم میں قرآن بتائے گا کہ آنکھوں کی لذت دینی ہے تو کہاں سے تمہیں ملے گی ہاتھوں کی لذت لینی ہے تو کہاں سے تمہیں ملے گی آنکھ کا استعمال کہاں ہونا چاہیے ہاتھ کا استعمال کہاں ہونا چاہیے پاؤں کا استعمال کہاں ہونا چاہیے قرآن میں خود بھی کہیں کہ بھائی یہ تو تم حدیث کی بات کرتے ہو تو خود قرآن ہی کہتا ہے کون بھی آئے تک میں کہ یہ محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو جو تمہیں رسول دے وہ لے لو جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ یہاں پر باقاعدہ حدیث مبارک سے استدلال حدیث مبارک کی طرف رجوع کرنے کا واضح بیان موجود ہے کہ یہ حبیب تمہیں جو دیں وہ لے لو جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے بندہ کہاں جائے گا حدیث کی طرف جائے گا ٹھیک ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے شروعات کی طرف جائے گا علم چودہ سو برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا علم اسی طرح مخلوق تک پہنچائے جو اس کے علاوہ اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں علم اسی طرح اللہ کریم نے یہ کتاب اپنے حبیب پر نازل کی برائے راست اپنے بندوں پر نازل نہیں کی برائے راست اپنے بندوں کو احکامات عطا نہیں کی ہے اللہ کریم نے یہ کتاب قرآن کریم اپنے حبیب کے قلب بیتر پر سورہ حشر کی قریب آئے نا کہ یہ من من اللہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزا ریزا ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور یہ آیت کریمہ کس وقت کہاں نازل ہوئی محبوب کریم کے سین مبارک پر نازل ہوئی کیسا کریم ہے وہ سینہ مبارک ٹھیک ہے تو وہ قرآن کریم وہاں نازل ہوا وہاں سے اس کی پوری وضاحت کے ساتھ کہ یہ حبیب وہ ہے نا واقعہ کے ماسب کا مقصد ہم نے تمہیں رسول بھیجا تاکہ تمہیں آیت کریمہ کی تلاوت کریں وہ کون سے آیت کریمہ ہے کاش کے میں حافظ ہوتا اور ہم بھی کاچے محافظ ہوتے ہے اکبر بھائی تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں کیا ہے عقائد ہو صلی اللہ وسلم کی شان کیا بیان کی وہ ہیں ہم نے تمہیں رسول بھیجا جو تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں سکھاتے ہیں اور تسکیہ نفس کرتے ہیں تمہیں ستھرا کرتے ہیں تمہیں پاک کرتے ہیں یہ اس کے بعد کا ہے اس کے بعد عید کی شان ہے جی ہم آپ موضوع تک رہتے ہیں حافظ تو نہیں لیکن اتنی توجہ کیسے جاتی ہے آپ کی ابھی ابھی میں کوئی پانچ سات آٹھ آئے تھے جو آپ اشارتن بیان کر چکے ہیں دعوت اسلامی کے مدی ماحول کی برکتیں ہیں اور کیا اس کو نہیں ہے نا دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم آپ کو بھی یاد ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں بولنے پر تو پھر تو آپ آپ جب میں نہیں ہوتا تو پھر آپ ہی بول رہے ہوتے ہیں تو حکمت کا سکھانا اور تزکیہ نفوس کیا ٹھیک ہے نا اللہ اللہ کریم نے کتاب نازل کی محبوب کریم پر محبوب کریم نے کتاب تلاوت کی اور علم سکھایا اور تسک نصب کیا جو آپ کی صحبت میں رہے پیارے پیارے صحابہ کا نام علیہ مردوان انہوں نے اس علم کو اس ان سے لیا تابعین نے تابعین سے لیا تبا تابعین نے یہ صحبتیں لیتے جس کو آپ تھوڑی دیر میرے آنے سے پہلے جو صحبتوں کا بیان کر رہے تھے <تصالح> تو یہ لیتے لیتے لیتے لیتے آج تک اعلیٰ علیہ رحمان نے یہی لکھا ہے کہ یہی وہ مین طریقہ ہے جس سے علم پہنچا ہے پھر آئم مشتحدین تک پہنچا ان سے مطلب کہ علماء تک پہنچا اور یہ آ رہا ہے علم دین لینے کا بیسٹ وے وے یہی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر فرمایا کہ یہ آسان ہے تھوڑا سا میں محسوس ہٹوں यहुण? گا علم شریعت اس طرح پہنچا یہ آسان ہے جس کو لینے کا اتنا اہم راستہ ہے علم طریقت تو اس سے زیادہ مشکل ہے اس کو لینے کے لیے بندہ ڈائریکٹ کیسے جائے گا یہ کسی نیک بندے کی نگاہ سے آتا ہے اور اللہ کے ولی کی صحبت سے آتا ہے چلیں ابھی تک کی گفتگو سے پتا چل گیا غفلت یہ غافل نہیں ہونا چاہیے سب کچھ لیکن دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے جتنی بھی آبادی ابھی آوازیں نہیں ہوا معذرت کے ساتھ واضح نہیں ہوا کیونکہ موضوع کو پورا کر لیتے ہم جی بالکل موضوع کو پورا کرتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں مقصد زندگی بیان کیا گیا دیکھے ہم بلکل اپنے ناظرین میں ایسے کئی ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ یار ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی میں خود سمجھ رہا ہوں کہ بات ابھی واضح نہیں ہے ابھی تو ہم مقصد ہی سمجھا رہے ہیں جی یہ غفلت ہے لیکن اگر ہم, ہم م... میں نے کہا نا کہ قرآن کریم جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تو ایک بک ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی نا کہ بھائی یہ ہے اس کو دیکھو تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اب اس میں لیسن اس میں سبق موجود ہے ان پوری عصر بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے الزین امنو وہ جو ایمان لائے وہ جو نیک امال کیے وہ تو بل حق و صبر اور حق کی وصیت کی اور اس پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا ٹھیک ہے الرزی <الذي> خلق الموت الحیات علی بلوقم اقم احسن تم میں زندگی فلسفہ موت حیات کا فلسفہ موجود ہے یہ ہمیں پیدا کرنے اور ہمیں مارنے کا اللہ تعالیٰ مقصد بیان کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور وبر شیر صابرین اللہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو اور یہ کون ہے سے آگے کیا ہے اذا مصیبت آئے ہیں جن پر مصیبت آتی جی جی ہے اللہ کا مال اللہ کی طرح لوٹ گیا اللہ اللہ کد افلاحل مومن سورہ سورہ مومین کی گیارہ آیات یہ جی مقصد حیات بیان کرتے ہیں یا عامن تقلّہ ولطن جو نقص و ماکدمدت ایمان والو اللہ سے ڈر ہر جات جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے اصاہ قرآن کری میں بیان کی انبیاء کرام کی زندگی قرآن کریم میں بیان کی اور کئی چیزیں قرآن کریم بیان کی اور بتایا ہے کہ غفلت کیا غفلت کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ ایک مسلمان خود سے کیسے کرے گا کوئی ایک مطلب صرف ایک انگلش بولنے والا انگلش جاننے والا یہ بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد مفتی بتائے گا عالم بتائے گا اور وہ بتائے گا جو قرآن کریم کی آیات پڑھ سبحان کر بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے ایک کیا انسان ہے کی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کل کل مین یقو مین قرآن کہتے ہیں مسلمان مردوں سے کہتے نگاہوں کو کچھ نیچے رکھیں قرآن کہتا ہے نگاہوں کو نیچے رکھیں کہتے ہیں کہ نگاہیں بھاڑ کر ہم لذتیں اٹھائیں گے کریں گے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں نہیں فرمایا اچھا جو نگاہوں کو بوری بوری برائی سے بچاتا ہے اس کے اس کو جو عبادت کی لذت دی جاتی اللہ ہے اللہ کہ اس کے بارے سے پاک سبحان میں اللہ نہیں آتا اللہ اللہ سبحان اللہ کی حلاوت کیا جو, جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اضاع کے لیے شراب ترک کر دیتا ہے کیا قیامت کے اسے شراب طہر پلانے کا وعدہ نہیں فرمایا اللہ, اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ جو دنیا اللہ اللہ میں نیکی کی دعوت دیتا ہے برائی سے منع کرتا ہے اور اس طرح کرتا کیا اس کو تین سو ہو سے نکاح کے بارے میں نہیں کہا گیا اللہ اللہ خادمین نہیں کہے گئے غلمان کا قرآن کریم ہے غلمان کا ہمیں شریعت مطالعہ نہیں بتاتی تو یہ اگر دیکھیں تو غفلت کیا ہے یا غفلت کیا نہیں ہے قرآن کریم کو پڑھیں گے نا سرات و جینان لے لیں ہم تو کہتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے سرات الجین کی نو جلدیں آ گئی غالباً یہ امید ہے کہ ان شاید ہو سکتا ہے کہ رمضان سے پہلے دس جلدی آ بھی جائیں دسویں دسویں آ جائے تو آپ پوری کے پورے قرآن کی یہ لے لیں پڑھیں وقتی وقت ہے بھائی وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس بہت وقت ہے ماہ رمضان ماہ رمضان میں میں سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ مصروف ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں وقت ملتا ہے ہمارے سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے اوقات کا تبدیل ہو جاتے ہیں اگر دوستوں میں اور غفلتوں میں اور ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے صرف قرآن کریم سے دوستی کر لی جائے کہ یہ ماہ نزول قرآن ہے ماہ رمضان اس میں قرآن کریم کو پڑھا جائے قرآن کریم کو سمجھا جائے اور نیت کر لی جائے میں آج لبے کے سلسلے میں یہ نیت کروا دیتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں نے الحمد کے علی سے شروع کرنا ہے صراط و جنان لے لیں آپ. میں صراط و جنہان لینے کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں صراط و جینان لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں روزانہ کا کوئی ہدف بنا لیں ہر نماز جی ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دیکھیں ماہ رمضان تک کہاں تک پہنچتے ہیں آپ استحکامت کے ساتھ پڑھی جائے نا تو ختم بھی ہو جاتی ہے الحمد للہ باب المدینہ میں کئی ایسی مساجدیں ہیں ایسی مساجد جہاں پہ سراط الجنان صبح فجر کا مدنی حلقے میں شروع ہوئی اور کہیں پر ایک کہیں پہ دو کہیں پہ تین آیتیں پڑھی ہیں اور وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں سننے والوں کو اس سے فوائد اسی میں قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھنے کو ملے گی جس سے مقصد حیات بیان ہو رہا ہے غفلت کی چادر خود بخود جس سے اترتی چلی جائے کہ uh جا ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا نہیں مقصد کیا تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے لوٹنا ہے لوٹا وہاں جاتا ہے جہاں سے بندہ آیا ہو بھائی میں اس وقت ساؤتھ افریقہ سے گھر کی طرف لوٹا ہوں میں سے ساؤتھ افریقہ جاتے ہوئے کہ میں ساؤتھ افریقہ لوٹ رہا لوٹا وہی جاتا ہے جہاں سے بندہ آیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا تو یا تو نفس المطمئن ارجعی لوٹا آپ نے رب کی طرف یہ منزل پانی ہے اللہ کی رحمت سے ان شاء اللہ حاضان قرآن فدخلی خلی فی عبادی اللہ کی طرف سے جب یہ خوشخبری مل جائے یار پد فی عبادی داخل ہو جا میرے بندوں میں پد خلی جنتی داخل ہو جا میری جنت میں پود جنتی داخل ہو جا میری جنت میں اور کیا چاہیے بندے کو یار مسمطمئن نفس کی طرف چلنا اپنی اس نفس کو جو ہم نے پالی ہوئی ہے نفس میں تغیر ہے نف ختم نہیں ہوتی نفس میں تغیر ہے نفس بدلتی ہے نفس کو جتنا زیادہ آپ پریشرائز کریں گے یہ بدلتی رہے گی اور یہ سپورٹنگ کی طرف بڑھے گی اس کو جتنی آزادی دیں گے اتنی آزاد ہوتی چلی جائے گی ان کو قید کرے گی نفس کی کوالٹی ہے یہ یہ نفس کا نیچر ہے اس کو پڑھ لیا جائے نفس میں تغیر ہے اس کو جتنا آپ چینج کریں گے یہ چینج ہو جائے گی جتنا اس کو آپ ایزی کریں گے ایزی ہوتی چلی جائے گی اور یہ ایک وقت آتا ہے کہ نفس اسٹیج اس پر آ جاتی ہے جیسے نفس امارہ وہ گناؤ کی طرف لے کے جاتے ہیں نفس لباما کہ جب بندہ سے غلطی ہو جائے تو وہ اس سے ملامت کرتی ہے اور وہ توبہ لاتا ہے رجوع لاتا ہے پھر مزید یہ مجاہدے اور ریاضتیں اور اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ وہ نفس نفس مطمئنہ ہو جاتی اللہ ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو غفلت سے نکالتی ہیں اور قرآن کریم میں اور حدیث مبارک میں واضح طور پر میں سارے جو کچھ بھی علم ہے جن سے رکھتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرات المنا جی یہ کتاب لے لیں مس مفتی احمد نئی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرح ہے اس کی چھٹی جیل یا ساتویں جلد کا پہلا باب ہے کتاب و رکاق نرمی دل کا بیان یہ ہوگا تقریباً سو ڈیڑھ سو صفحات تو مشتمل یہ پورا موضوع ہوگا اب یہ پورا پڑھنے ایک مرتبہ اسلام و دین زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتا ہے یہ آپ کو کتاب و میں مل جائے گا ہر طالب علم کو یہ پڑھنا چاہیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا انشاءاللہ اور جو ہمارا دعوت اسلامی کی مجلس کی ایک سافٹ ویئر جاری کیا گیا ہے المدینہ لائبریری اس کے اندر بھی مطلب پی سی ٹیبلٹ کے اندر یہ پوری مشکلات شریف موجود ہے الحمدللہ اللہ. پوری مشکلات شریف موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں الحمدللہ للہ موجود ہیں اس کے اندر کنز الامان موجود ہے الحمد رب العالمین اور مجھے یہ مفتی احمد یارخان نہمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب قت... المناجی میرات المناجی, المناجی. شرح یہ بہت کام آئی ہے جب ہم باب الاسلام کی طرف گئے تھے جب شورانی بنی تھی اپنے سلمان بھائی تو سندھ کا بنا بنی تھی اس کے بعد بنی تھی کراچی سب سے پہلے کراچی انتظامی کابینہ جس کے حجی مشتاق رحمت اللہ تعالی ابھی شورا نہیں بنی تھی اس کے بعد ہم باپا کے ساتھ چلے تھے نواب شاہ کی طرف اور وہاں بنی تھی سندھ انتظام کابینہ مجالس انتظام کابینہ بننے کا یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا پھر سندھ انتظامی کابینہ بن اس نواب شاہ کے اندر امل سنت نے بیان کیا تھا اور مشاورت اور یہ جو کابینہ اس وقت ہم کہ جب اعلانات کہ میل سنت نے جملہ شاہ فرمایا تھا کہ یہ جو کابینہ یہ انشاءاللہ شاء شریعت کے مطابق آپ کے فیصلے کرے گی مجھے بالکل یاد ہے اس وقت میں نے امین سنت کی باتیں سنی تھی میں بھی اس مجلس کا رکن تھا تو میں نے کہا یار یہ تو بات بڑی اہم کر دی املی سنت نے اب یہ ملے گا کہاں سے اس وقت مجھے اسی مشکا شریف سے قزا کا بیان ملا یہ شاید چھٹی جلد میں قزا کا بیان عمارت و قزا کا بیان اس میں فیصلے کے بیان ہیں عدل انصاف قاضی فیصلے یہ سارا بیان وہاں موجود ہے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے اندر اندر میں پورا باپ پڑھ لیا تھا کہ یار اتنی بڑی بات کر دی امیل سنت نے اب پتا تو ہو کہ یہ عدل انصاف اگرچہ اس کے اور ہمارے تقاضوں میں فرق ہے مگر ایک زبردست گائڈ لائن ملی اچھا ایک تو حدیث حدیث کی ترجمہ دیکھیے اس کے بعد جو مفتی صاحب جو شرح بیان کرتے ہیں پھر اس شرح کے بعد موجودہ عوام اس میں سے کیا لے سکتی ہے یہ بھائی جیسے تفصیل نعیمی ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر نعیمی میں جو مفتی صاحب فوائد لکھتے ہیں ایک آیت کریمہ کے تحت آٹھ آدھ دد دس بارہ بارہ فائدے لکھ دیتے ہیں یعنی میں نے ایک دفعہ مفتی مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی تھی حضور فلاں آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں اب اپنی طرف سے تفسیر تو نہیں کر سکتے تفسیر بھی رائے جائز نہیں ہے تو ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ یار اس کی یہ تفصیل ہوگی کیا کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب فرماتے تھے کہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فوائد دکھے نا اس فوائد کو آپ پڑھنے یہ اس آئےت کریمہ کے تحت یہ بیان ہے کتنی خوبصورت بات کر دی تھی کیالما کی بات ہوتی ہے غفلت دور کیوں نہیں ہوتی اسی میں یہ بھی ایڈ کر لیں میرا سوال آپ سے وہ ملتا جلتا یہ کہ دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے جتنے بھی افراد ہیں ابھی جو بھی گفتگو ہوئی ہماری لیکن اکثریت غافل ہے یا نہیں میں ان کی طرف پہلے جاؤں گا سلمان میں کہتا میرا خیال ہے کہ یہ خپت سوار ہونا نہیں چاہیے کہ مجھ سے غفلت دور ہو گئی ہے اللہ حافظ. یہ خپت سوار نہیں ہونے چاہیے میں غافل نہیں ہوں میں تو غافل ہوں اولیاء کرام کی زندگیوں میں جو پڑھنے کو ملا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو غافلین ہی میں بیان لہو کیا حالانکہ وہ غفلت سے جگانے والے تھے بہت بہت بہت وہ بہت ہے نا کہ شیطان ہے مسلط افسوس مگر اے وہ ہے غفلت سے مگر اب جی دی دی کیا گناہوں کا پڑا پڈاد ہوتا ہوں مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یار یہ ان کی آجیز ہی ان کی ساری ہے اور مفتی احمد اعلیٰ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ مریدین کے لیے لکھتے ہیں کہ مرید کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کو فتح باب نہ ہو فتح باب نہ دروازہ نہ کھلے اس پر ہاں اس پر وہ دروازے نہ کھلے کیونکہ مرید جو ہوتا ہے نا مرید جب اپنے پیر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے نا اور پیر جب اسے راہ سلوک کی منزلیں طے کرواتا ہے ہم لوگ سالک کہلاتے ہیں ٹھیک ہے پیر جب راہ سلوک کی منزلیں جو طے کر رہا ہوتا ہے پیر صاحب کے ساتھ جب پیر صاحب کے ساتھ رائے سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے تو اس پر دروازے کھلتے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں اس کے ذہن کے اس کے دماغ کے اس کے دل کے اس کی آنکھوں کے بہت سارے دریچ کھلتے ہیں اور پردے ہٹتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اسے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں اس کی اپروچ بڑھ جاتی ہے اس کا بہت کچھ بڑھ جاتا ہے تو اس میں اس کو بہت ساری چیزیں اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے بعضوں کو عجیب کچھ ایسی چیزیں نسی ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں تو اس میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی تو وہ بولے گا کہ میں کہیں پہنچ گیا ہوں تو وہ اپنی منزل سے ہٹ جائے گا کہ مجھے میری منزل جیسے کہ مل گئی ہے تو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مرید کی کامیابی اس میں کہ سو فتح باب نہ ہو وہ زندگی بھر اپنے آپ کو ناقص سمجھے گا تو اس کی کامیابی ہے اللہ بہت خوب بہت یہ خوب, بہت میں نے فتح ہوا میں جو پڑھا تھا میں نے اس کا جو میری موٹی عقل میں آیا وہ میں نے کیا تو البتہ جو لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور بالکل واضح طور پر گناہوں میں پڑے رہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تو تہارت کا خیال نہیں رکھتے شرابے پیتے ہیں گنا کرتے ہیں گانے باجے سنتے ہیں فلمیں ڈرامے دیتے وہ تو سخت اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے اولیا کرام نے جب اپنے آپ کو غفلت کا بیان کیا تو اس میں ان کا گناہوں میں پڑنا نہیں تھا ان کو بھی یہ تھا کہ جو وقت یہ بھی شاید ہم اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں ہم سوتے کم ہم کھاتے کم ہم پیتے کم ہم بولتے احنات کم وہ اپنے مطلب اس مقام جو ان کو نصیب ہے اس کے مطابق یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اب جو لوگ گناہ میں مبتلا ان کو چاہیے کہ ہم ہمیں ہم عذاب الہی کو پڑھیں دیکھیے سزا کا ڈر یہ جرم سے بچاتا ہے دنیا میں اب آپ سارے ہم قتل نہیں کرتے پتہ ہے کہ آتواتر لیے جائیں گے جبکہ قتل ناحک اللہ نے حرام کر دیا قتل ناحک اللہ نے حرام کر دیا لیکن چونکہ دنیا میں بھی اس پر پکڑ موجود ہے ایک قانون موجود ہے تو آدمی ڈرتا ہے قتل قتل کرتے ہوئے نا عام آدمی چلتے تھے قتل نہیں کرتے تھا لیکن چونکہ گیبت پر دنیا کو کوئی قانون پکڑتا ہی نہیں ہے بیٹھ کر خوب دبادب کی ہو رہی ہوئے قانون پکڑنے والوں میں بھی قیمتیں ہو رہی ہوتی ہیں بھی آپ بیٹھ کر کیبتیں کرتے تو کیا جو حالانکہ گیبت کو بھی اللہ نے حرام فرمایا قتل ناک کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے لیکن بندہ کیا کرتا ہے کہ قتل ناک سے بچ رہا ہے کیونکہ وہاں پر بالکل واضح طور پر ہاتھوں ہاتھ اس کو سزا کا خوف ہے اور یہاں گیبت پر چونکہ اگر توبہ کی بغیر مر گیا اور گیبت کا گنا اسے سزا میں مبتلا کر سکتا ہے تو اب اس کا اس کو خوف اتنا نہیں ہے تو سزا کا خوف یہ انسان کو غفلت سے جگہ آتا ہے لہٰذا جو بھی گناہوں میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے متعلق جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ شاء دور ہو سکتی ہے اور پھر نیک لوگوں کی صحبت جیسے آپ نے فرمایا قافل کی صحبت ہو جائے غافل بنائے گی کامل کی صحبت ہو جائے کامل بنائے گیز کی طرف مجھے ویسے آج دوڑا جلدی جانا ہے بس مجھے حاجی امین ہمارا نگران ہے انہوں نے فون فرمایا تھا جلدی آنے کیونکہ نیچے تربیتی اجتماع جاری ہے جی اور میرا بیان بھی ہے وہ بیان براہ راست نہیں ہے آج ملاقات بھی نہیں ہوگی سر کے بعد تو وہ بیان بھی ہے چار کارڈ تھوڑے کالس لے لیں چار, قرس قرس لیں چار ایک لے لیتے ہیں لے لے ٹھیک جی, جی وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ و آج کا موضوع غفلت ہے غفلت کس طرح تاریخ ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور انسان یادیں لائن کس طرح مصروف رہ سکتا ہے کیا اس کے لیے اسے اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کچھ مدوی پھول رشاد فرما دیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ انسان کے نیچر میں کہ یہ آئیڈیل ڈھونڈتا رہتا ہے اور لوگوں کی سیرت اور ایک اچھی سیرتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے کالج اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں کیا کیا اتنا بڑا نام تھا یہ کیا کرتا تھا یہ کیسے اتنا بڑا آدمی بن گیا کہتے بایوگرافی پڑھائی پڑھنا تو اس طرح آپ امیر سنت کا ایک رسالہ لائے اشکوں کی برسات اللہ اس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جدول بیان کیا امیر سنت نے اس کو پڑھے تو پتہ چلے کہ کامیاب لوگ کس طرح کی زندگی گزار تھے عالی حضرت کا جدول پڑھیں اسی طرح مقتد المدینہ کے رسالہ ہے کا مدنی جدول پیارا آقا کا پیارا جدول جو آ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا جو ایک اپنا انداز مبارک تھا اس کو بھی نقل کیا گیا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے وہ زندگی کے جس کے مطابق گزاریں گے تو ہم اپنے اندر کم از کم یہ کطمین ہوگا کہ میری زندگی میں غفلت کا پہلو نہیں اعلیٰ عدرت کی رحمت اللہ تعالی اللہ میں نے بات کی تو اعلی خود ایک اپنے سائل کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے پاس مہینہ دو مہینہ رک جائیے اور دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو لگے کہ میں اپنے کسی ذاتی کام میں مصروف ہوں تو آپ مجھے کہہ لیجئے گا یعنی آپ کو دو مہینے بھی میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرے پاس اتنی فرصت ہے کہ میں کو اپنے ذاتی کا میں مصروف رہ سکوں تو میرا تو شب و روز کا کام ہی کو دین کی خدمت رہ گیا تو میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں گا یوں کر کے اعلی نے فرمایا اپنے کے میں دن رات مصروف اور دعوت دے رہے گا آ کر میرے ساتھ رک جائیے اور مجھے دیکھ لیجئے دو دو تین تین بار ایک دو دن کی نہیں بات کی کہ چلو آدمی اپنا جزل بنا لیتا ہے ایک دن سب کو دکھانے کے لیے کہ آدمی اتنا مصروف ہوں اگلے دن پتا چلے کہ کل کی تھکن بھی آج اتار رہا ہے تو ایسا نہیں تھا دو ڈھائی مہینے تین مہینے کی دعوت دی جا ہے کہ رے لو اور مجھے چیک کرو اور پھر مجھے کہو کہ میں مصروف ہوں یا نہیں ہوں تو یہ دعوت ہے کہ آپ اور میں کسی کو دعوت دے سکتے کہ میرے ساتھ آپ دو تین مہینے رہ کر دیکھ لیجیے اگلا تو یہ بولے گا یار کھانے میں وقت کم لگا دیتے بھائی اتنا کھانے میں ہم تو کھانے پہ بیٹھتے تو اٹھتے نہیں ہیں یار یہ تو میری آنکھوں دیکھی بات ہے ہم تو بعض اوقات مدنی مشوروں میں کیا کرتے ہیں جیسے اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے نا کہ کھانے کا وقت کب دینا ہے تو میں تو اذان سے پندرہ بیس منٹ کے پہلے کا ٹائم دے دیتا ہوں یہ بھائی ان کو اذان اٹھائے گی اپنے تو نہیں اٹھا سکتے بھائی ان کو اذان اٹھا دے گی پندرہ بیس منٹ بہت ہوتے ہیں کھانے کے لیے کسی کی دعوت کریے تو پھر تو وقت ہم نہیں دے سکتے نا اسے میں نے اس لیے مدنی نہیں مشورے گا کھانا تو اب یہ کب کیا بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے اب خالی ٹنکا بھی لے کر تو دانت دانتوں کے ساتھ مشک ہو رہی ہے خالی باتیں کرنی ہے چائے پینی ہے اب چائے بھی پی لی کھانا بھی کھا لیا دوسرے دوسرا کام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اٹھو بھائی کوئی دوسرے کام ہے یا نہیں اب آتی ہے نا ابھی کھانا کھائے ابھی اٹھ جائیں تو نہ تو کھانا کھا کے وہاں لے جائیں گے وہ کھانا کھا کے بندہ اٹھتا ہی ہے دادا دیکھا بیٹے پہ شراب آنے چاہیے یار تو یہ امیر سنت گھڑی کا وقت دیتے ہیں پتہ ہے اتنے بجے بالکل مجھے آپ مجھے جیسے وہ کہے نا باپا کے کھانے کے ٹائم پر تم پہنچنا تو شاید ایک دو تین منٹ کا فرق پڑ جائے دو چار منٹ کا میں انشاءاللہ کھانے کے ٹائم پر ہی پہنچوں گا اچھا مجھے پتا ہے کہ باپا کب کھانے سے فارغ ہو جائیں گے یعنی اگر آپ مجھے کہو نا کہ آپ چلے جاؤ ہم ملے سنت کبھی کھا رہے ہوں گے تو شاید میں وہ کہہ سکتا ہوں گا نہیں باپا کھانے کا فارغ ہو چکے ہوں گے سبحان اللہ چاہے وہ شہری کا ٹائم ہو یا افطار کا اف... مطلب شہری کا کھانا ہو یا افطار کے بعد کا کھانا ہو اتنا شیڈیول پر یعنی آپ مثال دیتا ہوں مجھے کہنا کہ یار آپ میں کہا پاپا نماز میں ہوں گے یعنی نماز میں ہوں گے اس کا جدول بنا ہوا ہے یہ بات پاپا کے نماز پڑھنے کا ہے یہ بات پاپا کے تحریری کام کرنے یعنی الحمدللہ اتنا پرفیکٹ جدب و جدوال پر استقامت اتنی ہے کہ آپ جیسے میں کیونکہ قریب رہتا ہوں آنا جانا تو ہر ایک کو تو باہر نہیں پتا ہوگا نا کہ انسائٹ سائٹ سچویشن کیا ہوتی ہے لیکن اب میں اندر ہوں تو میں کنفیوز نہیں ہوں سمجھ رہے ہیں؟ میں اندر ہوں تو میں کنفیوز نہیں ہوں کہ یار پتہ نہیں پاپا جاگ رہے ہوں گے نہیں جاگ رہے ہوں گے کام کر رہے ہوں گے کہ کیا کر رہے ہوں گے نہیں آپ کو الحمد میں بتا سکتا ہوں کسی حد تک انسانے کچھ نہ کچھ ہے کہ یہ امیر سنت کا اس وقت وظیفہ وضائع پڑھ رہے ہوں گے یہ بیٹھ کر تیری کام یہ لکھ پڑھ رہے ہوں گے آپ کا تصور شیخ تو ایسے ہوتا ہوں آگے بند کرتے ہوں گے تو آپ سوچتے ہوں گے کیسا مزہ کیسے کیسے امیر سنت مطلب امیر اہل سنت ہیں امیر دعوت اسلامی ہے اور باوجود اس کے جو بھی سیکورٹی ریزن ہے کچھ نہ کچھ اسلامی پہنچ ہی جاتے ہوں گے معاملات ہوتے ہوں گے مسائل ہوتے ہوں گے مصروفیات ہوتی ہوں گی اب دوسرا تو وہ جدول نہیں دیکھتا نا وہ تو ڈسٹرب کرنے پر ہی تلا رہتا ہوگا یہ بھی ہے کہ یہ بات باپا نے کے دیا ہوگا ڈسٹرب کرنے والوں کا ڈسٹرب نہیں کرتے ڈسٹرب کون کرے گا ان کو ان کو جو ڈسٹرب کرنے کے لیے آتے اس کو بھی راستہ بتا دیتے ہیں ایک شخص کی کوالٹی ایسی ہے کہ مطلب ایسا ٹائم ہے ہی نہیں کہ وہ ہم چائے پینے بھی بیٹھیں گے تو چار چار باتیں ہو ہی رہی ہوں گی اس طرح کی کہ جس کے ہم کہیں گے کہ کوئی دینی یا دنیا بھی ان فائدہ ہوتا ہوگا تو یہ میرے پاس کچھ تحریری سوالات بھی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن سوال بہرحال ضرور ہے سوال ہے اس بہن کا لکھا ہوا اور سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اپنے شوہر پر انفرادی کوشش کس طرح کی جائے مدنی ماحول سے منسلک کرنے کے لیے خدمت کر کے شفقت کر کے محبت کر کے مسکرا کر انفادی کوشش کی جاتی ہے ایسی انفادی کوشش دیکھیں محبت ہے نا یہ بات منواتی ہے آپ کی محبت اور آپ کی خدمت جب اس کے دل میں اتری بھی ہوگی اور آپ کی اپنی عبادت کا انداز جب وہ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی رقط قلبی آپ کی تلاوت یہ سب دیکھ رہے ہوں گے یعنی شوہر کہے کہ میری بی بیوی نیک ہے طرح واقع یہ بھی ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بیوی بی کب بولے گی کہ میرا شور نیک ہے اس طرح شور کب بولے گا کہ میری بی بیوی نیک ہے یہ تو کی کرتی رہتی ہے جب بھی آتا ہوں کوسنے دیتی رہتی ہے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی کو خرابی کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں اس کو سب برا لگتا ہے میں ہی سب سے اچھی ہوں باقی سارے برے ہیں اب شور بھی تو بچہ تو نہیں ہے نا یار. ناک سے تو کھاتا نہیں ہے منہ سے کھاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ خالی خالی کی برائی کر رہی ہو تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے شور کو بھی تو جب بیوی بی نیک ہونا تو اس کی انفرادی کوششیں اثر لاتی ہیں آپ کو وہ نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا آپ کو اللہ کی حضور دعائیں کرتا دیکھے گا آپ کو وہ تلاوت کرتا ہوا دیکھے گا آپ کو گیبتوں سے چکلیوں سے تہمتوں سے بچتا ہوا دیکھے گا آپ کو کسی کی فضول اور استرد کی لگائی بجائے میں آپ کو لگا ہوا نہیں دیکھے گا اس کے ماں باپ کی طرف اس کو دیکھے گا, دیکھے گا کہ یار میرے ماں باپ کی طرف میری بیوی مجھے مائل کر رہی ہے کہ اپنے والد صاحب سے بات کر لیجئے اپنی امی سے بات کر لیجئے ذرا ان کے پاس آ کر بیٹھ جائیے آپ نے اپنے بھائی کو نہیں پوچھا آپ نے اپنی بہن کو نہیں پوچھا یعنی میری بیوی مجھے میرے ہی میرے خاندان کے ساتھ وابستہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور مجھے سل رحمی پر آمادہ کرتی ہے میری بیوی بی مجھ سے صدقہ و خیرات کراتی ہے میری بیوی بی مجھ سے سخاوت کراتی ہے میری بیوی بی مجھ سے کفایت شعاری کی باتیں کرتی ہے میں کہتا ہوں وہ لینے تو کہتے نہیں آپ کی جیب پر وزن پڑے گا اور آپ مطلب کہ تنگ دست ہو جائیں گے میں نہیں لیتی میری بیوی بی سستائی کی طرف جاتی ہے اور اس طرح کی چیزوں کی یعنی کہ امام غزال علیہ رحمان نے کسی بزرگ کال نقل کیا عورتوں کی بخل کو پسند کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے جی یہ میں موجود ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں سے ہے مراد یہ نہیں لگے کہ وہ زکوۃ نہ دے زکات فرضوں کی تو وہ دینا ہی پڑے گا تو یہ چیز مصطحب لکھا ہے کہ شوہر کے مال کو وہ بچائے, بچائے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے ناپسندیدہ لوگوں اس کے گھر میں نہ آنے چاہیے اور اپنے پردے کا خیال رکھے گی اپنی عزت کا خیال رکھے گی اس کو لگے گا کہ میری بیوی غیر مردوں سے ایسے بھاگتی جیسے کہ کوئی سانپ سے ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو شوہر کے دل میں آپ کی عظمت آپ کی محبت اور آپ کا احترام پیدا کریں گے جی ہاں عورت کا کیوں احترام نہیں ہو سکتا جب وہ نیک ہو تو اس کا احترام آئے گا نیک کی احترام لے آتی ہے دل کے اندر یہ بندے م. کے اختیار میں بھی نہیں ہے وہ خود بخود مطلب کہ اس کا جو دل ہے نا اس کی طرح مائل ہو جاتا ہے اس کا احترام آ جاتا ہے اس کو بولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار یہ اللہ کی نیک بندی ہے کچھ بول دوں گا نا اس کے منہ سے نکل گیا تو میرا تو دھندا بندہ تو ختم ہو جائے بہرا خراب ہو جائے گا وہ آپ کی کوسلوں سے نہیں ڈرے گا وہ آپ کی وہ تو کے دل سے ڈرے گا کیونکہ وہ آپ کو نیک سمجھتا ہوگا ایسی عورت ایسی بیوی ایسی اسلامی بہن جس کے گھر میں ہوگی اول تو وہ شخص خوش نصیب ہے کیوں اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جسے تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے یہ عورت کی پہچان حدیث پاک میں نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے عورتوں کے لیے فرمائیے کہ جب مرد تجھے مرد اسے دیکھے تو وہ مرد اس کو دیکھ خوش ہو جائے یہ اتنی خوبصورت نشانی بتائی اچھی عورتوں کے بارے میں تو ایسی اگر اسلامی بہن ہوئی ہاں شور میں نے روایت میں پڑھا تھا شوہر لکھا تھا تو یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزوں کو بہت امپورٹنٹ حاصل ہے تو ایسی اسلامی بہن اگر اپنے شوہر پر نیکی کی دعوت دے گی انفرادی کوشش کرے گی اور اسے نیکی کی کہ کی طرف بھیجیے گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا جی یہاں ایک اور سوال ہے یہ مرکز لاہور سے ہے ملتان شریف کے اجتماع کو ایسا بیت گیا کوئی سبیل ہو دعا کریں دعا کریں اللہ کریم وہ صورت عطا فرما دے کہ پھر سے صدا چلے ملتان چلو ملتان اللہ جو ہے نا اگر آپ اعلان کریں گے وہ اعلان کرنا کافی ہے ہاں قوم کو ایسی طلب ہے کہ اتنی زیادہ مدینہ مدینہ اللہ, اللہ, جو سارس اللہ, سارس اللہ سارس تعالیٰ سے آفیت کا سوال یہ یہاں جی ماشاءاللہ اللہ بھائی میں حاضر ہوں بہت اچھا ہے میں مدینہ شریف میں آپ کا مزنی چینل دیکھ رہا ہوں اللہ آپ کو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یہ ہیں جی محمد کاشف بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک, ایک سوال اور بھی ہے لیکن غالباً کچھ کالز بھی ہیں اور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 محمد عمران اختاری تار ہند کے شہر سورت گجرات خواجدانہ کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. موضوع غفلت کا بڑا ہی سنگین موضوع ہے میں نگران شرح سے یہ ارد کروں گا کہ بعض غفلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس, جس کام میں غفلت ہو جاتی ہے اور وہ کام نہیں کر پاتے اس کے بعد وہ کام بہتر ہو جاتا ہے نا اس سے بھی بہتر ہو جاتا ہے اور زیادہ تر غفلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی غفلت ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے کام اس سے رک جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام کے خسارے ہو جاتے ہیں اور میری آپ سے دعا ہے کہ بس آپ دعا فرمائے کہ مدنی کام میں کبھی بھی مجھ سے غفلت نہ ہو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت ملے آمین وہ جس جو کام اچھا ہو گیا وہ تو وقت پر ہونا تھا تو اچھا ہو گیا باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ کریم ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے صبح کیونکہ اتنا زیادہ واضح نہیں تھا اس سے جواب واضح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کال لے, لے وعلیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں فائزہ تاریخ اٹلی کی شہر بے سے بات کر رہی ہوں عمران انکل مدنی منع اور مدنی منیا جب کسی کو دعوت دینے جاتی ہے تو بڑے لوگ ہنستے ہیں کیا اور کیا ہمیں کی دعوت دینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہو سکتا ہے بیٹا کہ وہ آپ کی شک آپ پر شفقت فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہوں پیارے پیارے مدنی منی پیوریا نیکی کتابیں دے رہے ہیں آپس ہوتا ہے نا ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ اس لیے بیٹا یہ مسکرا رہے ہوں اور تنقید یا تنز کرتے ہوئے نہ ہنس رہے ہوں اور اگر یہ ہے تو اچھی بات ہے بیٹا عموما جب چھوٹے بڑوں کو اس طرح کی نیکی کتاب ہوتے تو ان کا ایک بول والا انداز یہ خوش کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے اور اگر اللہ نہ کرے یہ طنز یا تنقید کی وجہ سے یا مذاق اڑانے کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کی استقابت انہیں سنجیدہ کر دے گی بیٹا نیکی کی دعوت دینا کبھی بند نہیں کرنا کون لے لے نیکی کی دعوت کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے اللہ تعالی عقل سلیم نصیب کرے تو نیکی کی دعوت دینے کے مختلف انداز گھر میں بچہ بھی نیکی کی دعوت دے ہی دیتا ہے یار ہے نا جی جی جی نگر کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جامعات المدیہ کے طلباء جب اپنے گھروں پر آئیں تو وہ اپنے گھروں پر اپنے محلے کے اندر مدنی کاموں کی دھویں کس انداز سے مچائیں براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مقصد فرما دیں جب ہمارے طلبہ کرام اپنے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے شہروں گھروں کو لوٹیں تو اول میں یہ عرض کروں گا کہ جس شہر میں آپ ہیں بالخصوص باب المدینہ میں وہیں رہیں تاکہ آپ مدنی اطیات جمع کر سکیں اور اعتکاف کی باہریں نہ سے لوٹ سکیں بلکہ عورت تک بھی ان بہاروں کے فیضان کو پہنچا سکیں اور جو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں پانچوں نماز باجماعت ادا کریں وہاں پر درس فیضان سنت دیں وہاں پر نیکی کی دعوت دیں بے نمازیوں کو نمازی بنائیں اپنے گھر میں مدنی ماحول لائیں سنت کے مطابق کھائیں پیئیں سوئیں اٹھیں بیٹھیں اپنا وط گزاریں اور کیا کہتے ہیں مدنی دورہ اپنے علاقے میں کریں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں اور اپنے اگر آپ وہیں شہری اور گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں تو وہاں ہونے والے اعتکاف میں شرکت کریں اور خود بھی بیٹھیں اور دوسرے اسلامیہ کو بٹھائیں یوں اپنی چھٹیاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے گزاریں تو گھر میں بھی رہنا مل جائے گا اور نکی کی دعوت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اللہ اس سے امت کو فائدہ بھی ہوگا کال لے لیں کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے میرا حاجی عمران کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو اسلامی بھائی کام کرنا چاہتے ہیں دین کا لیکن گھریلو پریشانیاں یا روابطیں ہوں تو وہ کی ان کے لئے آپ کی وہرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ میں یہ مدری مشورہ عرض کروں گا اس طرح کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں گھریلو مسائل کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو یہ مسائل ایک طرح سے ایک جال ہے ایک جنگل ہے جو بندہ اس میں جاتا ہے نا مسائل اسے اپنی طرف اچک لیتے ہیں اس لیے مشورہ میرا یہ ہے کہ مسائل میں الجھنے کے بجائے آپ دین کے لیے مصروف عمل رہیں جہاں واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ میری پریزنس میری حاضری ناگزیر ہے اور نہ جانا یہ کسی بھی فرض یا واجب کو یا کسی حقوق کو ترک کر دے گا تو اسی صورت میں آپ وہاں رہیں البتہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے وہاں سے نکلیں اس الجھن سے اس پریشانی سے نکل کر اس طرف آئیں اللہ کریم اپنے کرم سے جو آپ دین کے لیے خدمت کر رہے ہیں آپ کے ان مسائل کو اپنے کرم سے حل فرمائے گا سبحان اللہ ان تنصر اللہ یون تم اللہ کے دین کی مدد کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا آپ اللہ, اللہ کے دین کی مدد کی طرف آئے اللہ کریم ہمارے گھروں کے اور ہمارے دیگر مسائل پر کرم فرمائے گا اللہ کریم اتنا کرم والا ہے کہ جب بندہ رات کو سو آئے تل پر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتا ہے تو یوں اللہ کریم کس ذریعے سے آپ کی ان مشکلوں حل کرے اپنے بندوں کے دل میں کیا ایسی باتیں ڈال دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو تھوڑا نکلے یہ جتنی بھی ہمارے اسلام بھائی گھریلو الجھنوں پریشانیوں میں تنگ تندستیوں میں اللہ کریم آپ سب پر رحم فرمائے ہم سب پر اللہ رحم و کرم فرمائے اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے ہماری جملہ پریشانیوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے آمین بجا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پہنچنا ہے ٹھیک ہے میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی معذرت چاہوں گا کیونکہ نیچے تربیت اجتماع ہے اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں ہم ڈھائی سے چار بجے تک اپنا لبے کا سلسلہ کریں کیونکہ اتوار کو ہمارے اسلامی بھائیوں کو کچھ ہمارے نگران ذمہ داران وقت دیتے ہیں چھٹی کا دن ہوتا ہے تو تنظیم و تحریک کے بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لائف سلسلے سے ہٹ کر کرنے ہوتے ہیں اور اتوار چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس میں ٹائم دیتے ہیں مجلس سے آئمائک کرام جو امام ہیں ہمارے اور تقریباً یہ مجموعی طور پر شاید ان کی تعداد چودہ سو یا پندرہ سو کے آس پاس بنتی ہے جنہیں تربیت اجتماع کی دعوت دی گئی ہے جو ہفتہ اتوار اور پیر تو کل بھی مطلب کہ وہ خصوصی مدی مذاکرہ بھی ہوا تھا وہ بھی ہیں اور باب المدینہ کے جملہ ذمہ دار میرا خیال آپ بھی میں شامل ہوں گے آپ ہی کا تربیت اجتماع ہے تو ان شاء آپ دونوں بھی کرم فرما دیں ویسے ساڑھے چار بجے تک بیٹھنا تھا مدنی چینل کی چھٹی ہے نہیں مطلب یہ کہ میں نے کی مطلب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین تک میں یہ دعوت ہی ہے کہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی کام ہے اور اس کی مصروفیت ہے اور ہمیں آج کا جو ہمارا مین جو موضوع ہے وہ دو ہیں میں آپ کو اس موضوع بتا دیتا ہوں ایک ہے اتکاف دوسرا ہے مدنی احتیاط ہمیں بالخصوص مدنی اطیات کی بے حد ضرورت ہے دعوت اسلامی کو بہت ضرورت ہے اور بے حد ضرورت ہے ہمارے مدنی اتیات کئی شہروں میں کئی صوبوں میں رمضان مبارک آمد سے پہلے ہی جو ان کا اپنا جو سالانہ مدنی احتیاط ہوتے ہیں تین تین چار چار ماہ پہلے ختم ہو چکے ہوتے ہیں شارٹ فول شارٹ فال ہو جاتا ہے تو پھر انہیں مطلب کہ ہمیں ادھر ادھر سے انتظام کر کے پھر مانگ مانگا کر ادھر سے لے کر ادھر سے لے کر کر کرا پھر پورے کرنے پڑتے ہیں ذرا اتنا بڑا کام ہے اچھا پھر یہ کہ مسلسل اخراجات بڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے ہمارے بجٹ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پبلک ریکوائرمنٹ ہے دعوت اسلامی ہے نا یہ عوامی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلے گی اور ظاہر ہے کہ اب جامعت المدینہ کی ڈیمانڈ آ جائے گی تو مدست المدینہ کی ڈیمانڈ آ جائے گی وہاں مساجد کی تعمیرات وہاں فلاں شعبہ قائم کرتے ہیں یہ قائم کر دیں بتایا گیا کہ پانچ سو پلاٹس جو ہے مساجد کے وہ انڈر کنسٹرکشن رہے ابھی بھی جی ہاں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ موٹیویشن چلتی ہے پوری دنیا میں چلتی ہے پاکستان میں آج باب المدینہ کے ذمہ داران جمع ہوں گے مساجد جمع میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں میرے مدنی چن کے ناظرین اور جو میرے متعلقہ اسلامی بھائی جو دیکھ یا سن رہے ہوں آپ بالکل اس میں سستی مت کیجیے گا آپ کی دعوت اسلامی کو مدنی احتیاط کی بے حد ضرورت ہے جو تحریک اٹھارہ ہزار سے زیادہ عجیروں کو لے کر چلتی ہو اٹھارہ ہزار سے زیادہ عزیر ملازمین امپلائیز دعوت اسلامی کے اندر ہیں مدارس میں ہیں جامعۃ المدینہ میں مدنی چینل میں ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ہے مساجد کے امام ہیں مساجد کے خادم میں مساجد کے مؤذن ہیں اور اس کے علاوہ وقف ملگین ہے پتہ نہیں کتنا بڑا نیٹورک آپ کے سامنے ہے تو اتنا بڑا نظام بنا ہوا ہے دارالمدینہ میں ماشاءاللہ ہیں اور آئی ٹی میں تو تعویذات کے بستے پر تو یہ وہاں ہر جگہ پر رہے دن جنہیں آٹھ دس دس بارہ بارہ گھنٹے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو وہ دعوت اسلامی میں اس طرح بھی آتے ہیں تو وہ لاکھوں اسلامی بھائی جو دن رات دعوت اسلامی کا اپنے کاروبار نوکریاں کرتے کرتے اپنے مدنی کام کر رہے ہیں ان کا تو میں شماری نہیں کر رہا وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ادارہ چلانے کے لیے شعبے چلانے کے لیے آپ مسجد کا امام ہے آپ کی تنخواہ پر ہی آتا ہے مسجد کا امام ایسا تو نہیں ہے کہ آج سات کرنے کی دکان بھی چلا رہا ہے اور نماز کے لیے آپ کو آ امامت کرتا ہے آپ نے اپنی مسجد کا امام بھی تنخواہ پر ہی رکھا ہوگا ایک مسجد کا امام ایک مسجد تین, تین, تین کم از کم عموماً نارملی تین تین ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں مشارہ دینا پڑتا ہے ایک امام دوسرے مسجد تیسرے خاتم وہ نا خادم و موز امام اور محسدین دونوں مل کر بھی چلا لیتے ہیں تو یہ چیز ہوتی تھی ایک مسجد بجلی کا بل اور یہ سارے اخراجات وغیرہ ملا کر بھی ہزاروں روپے آپ کے لیتی ہے بعض کے لاکھوں روپے لیتی ہوگی ایک مسجد تو وہ دعوت اسلامی جس کے اپنے سارے تین سو سے زیادہ مدنی مراکز ہیں پاکستان کے اندر اور اس کے پانچ سو سے زیادہ اجتماعات ہوتے ہیں اور یہ لاکھوں اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ پورا نظام لے کر چل رہی ہوتی ہے آپ سوچیے کہ اسے اربوں اربوں اربوں اربوں روپے کی ضرورت ہم سال میں دو تین دفعہ چار دفعہ ٹیلی تھون کرتے ہیں کیونکہ دنیا بھر کے مدنی چینل کو بھی ہم کو چلانا ہوتا ہے مدنی چینل مدنی چینل کہتے ہیں ڈرنکنگ منی یہ ڈرنکنگ منی شوبہ ہے مطلب یہ پیسہ پیتا ہے دیکھتا نہیں ہے تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں تو میں آپ کو بھی ترغیب دیتا ہوں جا ہی رہا ہوں اپنے ذمہ داران کو ترغیب دینے کے لیے تو آپ کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ برائے کرم آپ مدنی اتیات اپنے دے بھی زکوٰۃ بھی دیں فطرہ بھی دیں اور کر کے بھی دیں کل ایک ہمارے صوفی نگر کے سربن کے اسلام بھائی آئے تھے شب برات کے اجتماع میں کل میری جاتے دن سے ملاقات ہوئی انہوں نے ہمارے کچھ شعبے دیکھے وہ رو رہے تھے وہ رو رہے تھے وہ بہت عرصے سے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے دعوت اسلامی کو قریب دیکھا میں کسم بھا کر کہہ سکتا ہوں اس کی کیفیت کو چھوڑ تھی وہ رو رہے تھے اکبر مدنی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ رو رہے تھے اور آخر کہا کیا میں اس نتیجے پہ پیتا ہوں دعوت اسلام از اے میریکل یہ کرشماتی اور روحانی طور پر چل رہی ہے یہ کسی انسان کی وہ مط... یوں طاقت نہیں ہے جس طرح آپ لوگ لے کر تحریک چل رہے ہیں اور میں جا کر یہ ساری چیزیں کروں گا اپنے سفی نگر میں آپ مجھے بولو کرنا کیا اس کی کیفیتیں اس کو دیکھ کر میرا دل بھر گیا تھا اس آدمی سے بولا نہیں جا رہا تھا یار انگلش اردو نہیں آتی تو اس کو اتنی تو کل کل شام کی بات ہے پھر یہ چلے گئے یہ تحریک ہے کبھی قریب سا کر دیکھے یہ تحریک کیا ہے اور یہ کتنا بڑا عظیم کام کر رہی ہے ماشاء اللہ مسلمان تو تعاون کرتے ہی ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں میں اور شعبے چل رہے ہیں تو آپ چادر دیکھ کر کیوں نہیں چلتے اب ہر سال جو ہے نا یہ شارٹ فال آ رہا ہے پھر آپ خود بھی آ رہے ہیں دیکھیے گھر کا کام گھر کا خرچہ ہو نا تو آمدنی کے مطابق میں کروں دین کا کام ہے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اب اللہ. آپ بولے کہ اب لوگ دینا بند کر دے گا دیکھا کام بند ہو جائے گا ہم تو کام بڑھاتے رہیں گے اور آپ سے مانگتے رہیں گے آئے آئے سبحان اللہ جب شورہ بنی تھی نا دعوت مرکزی میں شورا تو شاید ایک ہی جامع المدینہ تھا باب المدینہ گلستان جوہر میں عثمان گنی مسجد آج آپ کے سارے چار سو جامع المدینہ ہے سبحان اس وقت شاید آپ کے اس جامع المدینہ میں دو سو ڈھائی سو ہوں گے طالبہ کرام کم بیش ٹھیک جی ہے آج اسلامی با اسلام میں نہیں ملا کہ تیس ہزار کے اس پاس آپ کی تعداد ہے تو اس وقت مدرسۃ المدینہ شاید پورے پاکستان کے ہوں گے تین سو ساڑھے تین سو آج آپ کے مدرسۃ المدینہ تقریبا پچیس سو کے اس پاس ہیں تو ہر شہر کے اندر ادا کے جیسے آبادی بڑھتی ہے تو آپ کی بلڈنگیں بھی تو بڑھ رہی ہیں آپ کی عمارتیں بڑھ رہی ہیں آپ کے ملک کا بجٹ بڑھ جاتا آپ کے صوبوں کا بجٹ بڑھ جاتا آبادی تو بڑھتی ہے تو مدنی کام جوں جوں بڑھے گا ہمارا بجٹ کا بڑھنا یہ مدنی کام کے بڑھنے پر دلالت نہیں کرتا سالانہ پانچ سو مسجدیں بڑھتی سالانہ پانچ سو سے زیادہ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہے پھر بنگلہ دیش میں مدنی کام ہونا ہے اسی طرح سری لنکا کولمبو میں مدنی کام ہونا ہے اچھا یو کے یورپ امریکہ ساؤتھ افریقہ وہاں مدنی کاموں کی یہ پوزیشن ہے وہاں مدی بجے ہے کہ ان کے ملک کے اپنی اطیات اب ان کو کم پڑ رہے ہیں کیونکہ مساجد مداری جامع المدینہ و یہ وہ الحمدللہ ہر طرف ایک رجحان ہے تو اب یہ وقت ہے ہمیں آپ مدنی احتیاط دیں تاکہ دعوت اسلامی بہتر طریقے سے مزید آگے بڑھے اجازت دیجیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ علیہ صل وسلم